ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاه المبين الله لا إله إلا هو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 صدق الله العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہ منور قلوبنا بالایمان ایمان صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب نالما و تربا آمین یا رب العالمین سور تغابن پہ ہماری چھ نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں یا آٹھ نشستیں ہو چکی ہیں اور غالباً ابھی چار نشستوں میں ہم اس صورت کو مکمل کر سکیں گے ذہن میں تازہ کر لیں کہ یہ سورت دو رکوعوں پر مشتمل ہے پہلا رکوع دس آیات پر اور دوسرا رکوع آٹھ آیات پر مشتمل ہے پہلے رکوع کے بھی دو حصے ہیں سات آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے ایک نگیٹو انداز ہے خبری انداز ہے اللہ کی توحید معاد پھر یہ کہ رسالت یہ بنیادی جو ایمانیات ثلاثہ ہیں ان کا بیان کسی قدر وضاحت کے ساتھ پھر تین آیات میں دعوت ایمان یہ حقائق ہیں کوئی مانے تب بھی حقائق ہے نہ مانے تب بھی یہ حقائق تو اپنی جگہ ہیں بس تم ایمان لاؤ تم مانو تم تصدیق کرو دوسرے رکو کی آٹھ آیات میں سے پہلی پانچ آیات میں ایمان کے ثمراط ایمان اگر حقیقی ہو دلوں میں جاگوزی ہو گیا ہو ذہن و فکر کے اندر پیوست ہو گیا ہو رچ بس گیا ہو تو اس کے کچھ سمارات جیسے یہ مقولہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو وہ مخفی حقیقت جو ہے قلب کے اندر جس کا نام ایمان ہے اس کی پہچان کے لیے کچھ اس کے سمارات ہیں کچھ اس کے پھل ہیں کچھ اس کے نتائج ہیں ان میں پانچ آیات میں ان کو بیان کیا گیا پھر آخری تین آیات میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بڑی پرزور دام یہ جو پانچ آیات ہیں جن میں کے ایمان کے مضمرات کو واضح کیا گیا ہے ایک بات واضح کی جا چکی ہے کہ ان میں سے چار آیات کا تعلق انسان کے فکر و نظر سے اس کی سوچ میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اس کے زاویہ نگاہ میں کیا انقلاب برپا ہو جانا چاہیے اس کے باطنی احساسات میں کیا تبدیلی پیدا ہونی چاہیے جب اس نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا تسلیم و رضا کی کیفیت ہے اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت اور ناراضگی کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اس کا سارا دار و مدار توکل، تکیہ بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہو جانا چاہیے ذات بار تعلی پر ہونا چاہیے اسی طرح دنیا میں اتنی بھی چیزیں ہیں جس سے اس کا تعلق ہے یا تو اس کا سلسلہ حیات جو ہے وابستہ ہے مال ہے اسباب ہے دنیاوی ذرائع ہے زندگی کے یا پھر وہ تعلقات ہیں علائق دنیاوی ہیں ان کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر کیا بدل جانا چاہیے جہاں محبت ہے وہیں خطرہ ہے جہاں انسان کی طبعی محبت ہے اولاد سے ہے والدین سے ہے رشتہ داروں سے ہے بیویوں سے ہے بیویوں کو شوہروں سے بس یہی خطرے کی نشانی ہے یہ محبت اگر ایک حد کے اندر رہے تو صحیح اللہ کی محبت کے نیچے نیچے اگر یہ بڑھ جائے تو انسان کی آکبت برباد ہو جائے گی یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہونی چاہیے مال و اسباب دنیاوی اولاد کو ایک فتنہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے تو چار آیات مشتبل ہے انسان کے فکر و نظر کی تبدیلی کے بیان میں صرف ایک آیت آئی و عطیر اللہ و الرسول فعم فَإِن طول تم فعم نما رسول بلا کرو اللہ اور اتاپ کرو اس کے رسول کی پھر اگر تم روگردانی کرو اگر تم پیٹ دکھاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کے احکام تمہیں پہنچا دینا یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہوئی اب اس پر عمل کرنا سراسر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے جس کی جوابدہی تمہیں کرنی ہوگی اگر جیسے کہ میں نے عرض کیا ایمانی حقائق تو اپنی جگہ ہیں مانو تب بھی نہ مانو تب بھی ہاں ماننے میں تمہاری فلاح ہے کامیابی ہے اسی طرح اللہ کے احکام تو اپنی جگہ ہیں واجب التعمیل ہیں لیکن تمہیں اختیار دیا ہے عمل کرو نہ کرو یہ تمہارا اختیار ہے ہاں اگر کرو گے تو اس میں تمہاری فلاح ہے کامیابی ہے اللہ کی رضا ہے تو یہ ایک آیت پہلے تو یہ نسبت و تناسب نوٹ کر لیجئے کہ گویا کے ثمارات ایمانی میں ریشو پروپورشن یہ ہے کہ فکر و نظر کی تبدیلی ہے اصل اہم تبدیلی اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہے انسان کے عمل کی تبدیلی تو یہ کہ چار آیات فکر و نظر کی تبدیلی پر اور صرف ایک آیت عملی تبدیلی پر لیکن اب ذرا اس ایک آیت پر نگاہ کو اگر جما لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں محاورے ہے کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سو سنار کی اور ایک لوہار کی بالکل وہ بات ہے اس لیے کہ ایک لفظ اطاعت میں تمام عوامر و نواحی شریعت کے تمام فرائض اللہ کے دین کے گویا کے ایک لفظ کے اندر موجود ہیں اللہ کا حکم مانو اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا بھی ہے اللہ کا حکم رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ہے اللہ کا حکم اگر صاحب نصاب ہو تو زکات دینے کا بھی ہے اگر اللہ کا حکم اگر تم صاحب استقاط ہو تو حج کرنے کا بھی ہے پھر اللہ کا حکم ہے دعوت اس کے دین کی ادو الاسبیل ربی کی یہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ کہ پہنچاؤ دین کو یہ بھی اللہ کا حکم ہے نیکی کا حکم دو بدی سے روکو یہ بھی اللہ کا حکم ہے حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو اللہ کا حکم ہے حلال پر قناعت کرو اتفاق کرو حرام سے بچو اجتناب کرو یہ بھی اللہ کا حکم ہے دین کے لیے جہاد کرو کلمہ حق کہو عدل اور قسط کی بات کرو انصاف کے علمبردار بن جاؤ حق کے گواہ بن کر یہ سب اللہ کے حکام ہیں اللہ کے دین کو قائم کرو یہ اللہ کا حکم ہے پھر یہ کہ اس کے لیے جان کھپاؤ مال کھپاؤ اپنی ج... یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو نقد جان ہتھیلی پرکھ کر میدان میں آ جائے یہ سب احکام کی تو ہے لیکن یہ کہ ہوا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جہاں اللہ کے حکم کا لفظ آتا ہے قرآن میں ہمارا ذین نماز روزہ ہے زکات پر یا زیادہ سے زیادہ سور نہیں کھانا اور شراب نہیں پینی اللہ اللہ خیر اللہ زنا نہیں کرنا اس سے آگے کا کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے نہیں سارا جو فساد پیدا ہوا ہے عمل کا اس میں سب سے بڑی کوتاحی تو یہ کہ ایمان ہی نہیں ایک موروثی عقیدہ ہے ایک ریشیل کریڈ ہے جو چلا رہا ہے ماں باپ سے کچھ چیزیں سنی ہوئی ہیں مان رہا ہے اس لیے کہ وہ ماں باپ کی چیزیں حقیقی ایمان کہاں ہے ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبہ لے کر تلاش کرنے پر بھی کہیں شاید نہ آ جائے پھر یہ کہ جہاں ایمان کچھ ہے بھی وہاں وہ فرائض کا تصور محدود ہے وہ سارا ایمانی جذبہ اور جوش ایمانی جو ہے وہ انہیں عبادات کے اندر پورا ہو جاتا ہے فرائض سے آگے اس میں پھر مستحبات ہوں گے نوافل ہوں گے انہی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان جوں جوں اس کا ایمانی جذبہ جو ہے ترقی کرے گا لیکن یہ کہ اللہ کے احکام تو سب کے سب برابر ہیں اللہ کا حکم جو ہے جیسے کہ شراب کی حرمت کا ہے اس سے اور زنا کی حکمت کا ہے اس سے ہزار گنا بڑا حکم جو ہے وہ سود کی حکمت کا، حرمت کا ہے یہ تمام احکام اللہ کے تو مساوی اللہ کے احکام میں اگر ذرا بھی کہیں انسان خود اپنی مرضی سے اپنی پسند سے یا اپنی سہولت اور مستحق کی خاطر اگر ذرا بھی تفریق اور تقسیم کر دے تو اتنی سخت وعید قرآن میں آئی ہے کہ فتو منونا اب بازل کتاب و تقفر بباس کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت ہمارے احکام ہمارے عوامل و نواہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے فما من يفعل کا منکم الا خزیون فی الحیات دنیا و یوم يردون الى الاشد آزاد تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ رویش اختیار کرے تم میں سے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں و بخار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اشدل رذاب مم اللہ بے غافل اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے تو اس سے اعتبار سے اب آپ غور کیجیے عتی اللہ و الرسول کہنے کو تو دو الفاظ ہے لیکن یہ کہ اس میں قیامت مصبر ہے وہ ایک لوہار کی جو ہے سو سنار کی کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ بھاری بھرکم ہے اور تل کے اوٹ میں پہاڑ موجود ہے تمام فرائض دینی تمام عوامر و نواہی شریعت تمام دینی ذمہ داریاں ان سب کا ذکر ہے اطیع اللہ وطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فنتو تم پھر اگر تم نے روگردانی کی پیٹھ دکھائی احراض کیا انکار کیا تو جان لو اب یہ ہے استغنا کا انداز ہے فنما اعلی رسول الْبَلَاغُ المبین اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی یہ فریضہ تھا انہوں نے پہنچا دیا تو اب وہ فارغ ہے وہ بری ہے اب ساری ذمہ داری تم سے ہوگی جیسا کہ میں نے ایس کیا یہ استغنا کا کلمہ ہے کہ اللہ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کو کوئی کام تمہاری اطاعت کے بغیر رکا ہوا نہیں ہے جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اے میرے بندوں اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی اور جن بھی اور انسان بھی کل کے کل سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے تب بھی ہماری سلطنت میں ہمارے کارخانے قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اور اگر تم سب کے سب اولین بھی اور آخرین بھی اور جن بھی اور انس بھی تمام کے تمام انسان جو ہیں اتنے سرکش ہو جائیں سب کے سب شیتانیں اگ کے درجے کو پہنچ جائیں تب بھی ہماری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی معلوم ہوا اللہ تو غنی ہے ان اللہ عال اللہ العالمین لیکن یہ کہ یہ تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے خیر کے لیے اب اس کے ساتھ البتہ یہ جو لفظ ہے اطاعت کا جیسا کہ میں نے ارض کیا ریشو پروپورشن پہلے میں آپ کو لوٹ کر آ چکا کہ فکر و نظر کی تبدیلی پر چار آیات اس سب پر کل پر ایک آیت اگرچہ اس کل کے اندر ایک آیت کے اندر جو کچھ مصبر ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا لیکن پھر لوٹ کر آئیے تیسری سطح پر یہ تمام فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ فکر و نظر کی وہ تبدیلی پیدا ہو جائے جس قدر وہ تبدیلی گہرائی اور گہرائی میں زیادہ ہوگی جس قدر اس کے اندر پختگی ہوگی جس قدر اس میں دوام ہوگا جتنا ایمان جو ہے قلب کی گہرائیوں میں راسک ہو جائے گا جس قدر وہ پیوست ہو جائے گا فکر و نظر کے اندر اتنا ہی انسان کے لیے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر سکے اس کے رسول کی اطاعت کر سکے لہذا یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوب کے درجے میں ہیں اب آئیے اس آیت کے ذرا ایک ایک لفظ پر ہم غور کریں لفظ اطاعت ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کے سلسلے میں اب تک صرف ایک جگہ آیا تھا تیسرے درس میں سورہ لقمان میں وہاں اللہ تعالی کی طرف سے جو حضرت لقمان کی نساہ میں جو اضافہ کیا گیا یا جو اس کا خلا تھا وہ پور کیا گیا اسی میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر مشرق والدین تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو فلا تو تیر تو ان دونوں کا کہنا مت مانو یہاں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں. اگرچہ اللہ تعالی نے اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کا شکر جو ہے اسے لازم قرار دیا انشکر لی والے والدین شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اس درجے اس کا مقام ہے اتنا اسے اونچا اٹھایا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اگر اس سے بھی اوپر جانا چاہتے ہیں اللہ سے بھی مالا تر ہونا چاہتے ہیں اللہ کے احکام کے خلاف حکم دینا چاہتے ہیں لاطاط علیہ مخلوق فی معصیت الخالق تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس, میں کے جس, جس معاملے میں کہ اللہ کی لازم آ رہی فلاح تو تہمات ان کا کہنا نہ مانو لیکن یہ کہ اصلا یہ آیت مبارکہ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں اطاعت کی تاکید پر مشتمل یہ پہلا مقام ہے یہ تو کے لفظ کو پہچاننا چاہیے لفظ اطاعت جو ہے اگرچہ عام طور پر کسی بھی حکم برداری فرما برداری کسی کے حکم کو مان لینا اس کی تعمیل کرنا اس کے لیے لفظ استعمال ہو جائے گا چاہے وہ و رغبت ہو دلی آمادگی سے ہو چاہے بل ہو عام بول چال میں یہ لفظ دونوں طرف آتا ہے لیکن اس لفظ کا اصل معادہ جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ در حقیقت کرہ جو ہے مجبوری یا کراہت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا اس کی ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے پرانے مجید میں تین مقامات پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر تراسی میں فرمایا و لہو اسلم من سے سماواتے وم و کرا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یا جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں توم و کر دلی آبادگی کے ساتھ بھی اور کراہت کے ساتھ بھی جبرن میں ان کے لیے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا خود ہمارے وجود کا اکثر و بیشتر حصہ جبرن اللہ کا اٹاج کر رہا ہے اس لیے کہ میرا پورا وجود یہ میری پوری فزیولوجی میرا پورا نظام جو ہے جس یہ تو اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے میں تو اس پر بھی قابل نہیں کہ کسی جگہ پر اپنے جسم کے کھال کے اگر میں چاہوں کہ وہاں بال نہ اگے تو وہ میری مرضی کے مطابق وہاں اگنا بند کر دیں میرا تو روا روا جکڑا ہوا ہے اللہ تعالی کے اس قانون کے اندر تو تو ہم وہ ہاں تھوڑی سی اجازت جہاں مجھے دی ہے اختیار کو برتنے کی وہاں وہ اگر میں اپنے اختیار سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو اس کے قدموں میں ڈال دوں پس یہ کامیابی ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ورنہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس اعتبار سے تو اور کرا یہ دونوں ایک دوسرے کے سے تھے اسی طرح سورہ رات کی وہ آیت سجدہ ہے اس میں میں الفاظ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے کہ سجدہ لازم ہو جائے گا اللہ کے لیے سجدے میں گری ہوئی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں وہاں اسلما فرمایا تھا یہاں یسدو فرمایا مفہوم ایک کہ یہ سر بسود ہونا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہونا طورم و کر یہ بطور خاطر بھی ہے بطیب خاطر بھی ہے آمادگی کے ساتھ بھی ہے اور جب بھی ہے کسی کا جی چاہے نہ چاہے اسے اس کی اطاعت تو کرنی ہے ایک مقام پر تو او کرہا کے الفاظ آئے ہیں یہاں پر بجائے واؤ کے حرف عطف کے او لایا گیا ہے یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے ایک دوسرے کی مد مقابل ہیں فقال اللہ تو او کرہا یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر گیارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو دونوں کو حکم دیا او چلے او. چاہے اپنی مرضی سے چاہے مجبوری سے یہ یہ احکام ہے جو ہم نے تمہارے لیے طے کر دیے ہیں اب چاہے اپنی دلی خواہش سے ان پر عمل پیرا رہو اور چاہے جرمن کرو یہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے اس اعتبار سے اب ذرا میں ایک آیت آپ کو سورہ احزاب کی سنا رہا ہوں اور نوٹ کیجیے گا آیت نمبر پینتیس وہ تھی کہ جو اس سے پہلے سوریہ نور کا جو درست تھا اس کی آیت نمبر پینتیس سوریہ نور کی اور یہ سوریہ احزاد کی آیت نمبر پینتیس اس کا اشارہ ہو چکا ہے دین کے عملی تقاضے جو ان کا ذکر ہے سورہ احزاد کی آیت میں ایمان کی تمثیل اور اس کی حقیقت کی توضیح وہ سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس میں لیکن یہاں پھر آیت نمبر چھتیس کے الفاظ نوٹ کیجیے وہ ما کان ولا مومنطن و رسول امرن الحم الخیر امرحی رسول فکر کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر بھی اسے کوئی اختیار باقی رہ جائے اس کے لیے اپنے معاملے میں اگر یہ احساس بھی ہے کہ میرے پاس کوئی چوائس ہو تو ایمان کی نفی ہو گئی پھر ایمان کہاں رہا اللہ کو مانا ہے رسول کو مانا ہے تو اختیار تو ختم ہو گیا ہاں جب تک کوئی حکم نہیں آیا ہے فرض کیجئے آپ کے علم میں نہیں آیا حکم تو موجود ہے علم میں نہیں آیا وہ اختیار برقرار ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ اس سے ناوافیت کے عذر کو پیش کر سکیں گے ذمہ داری ان پر ہو جائے گی کہ جن کے ذمے تھا اس حکم کو پہنچانا آپ تک لیکن یہ کہ کسی حکم کو مان لینا جان لینا کہ یہ فرمان ہے اللہ کا یہ فرمان ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں یہ سمجھنا کہ ابھی میرا اختیار باقی ہے یقون الحمل خیر عرتوں میں نمرحم کے اپنے کسی بھی معاملے کے اندر ابھی کوئی اختیار کوئی چوائس ان کے پاس باقی ہے صحسول فقط الم وبینا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناصیت کا ارتقاب کرے گا ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا تو جان لے کے وہ تو بھٹک گیا بہت ہی سری گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اور تمام اہل ایمان کو اس سے بچائے اس کے ضمن میں میں نے آپ کو فانی کا ایک شعر سنایا تھا اب یہاں موقع ہے کہ پھر اسے آپ کے سامنے رکھوں دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلے ارض کیا تھا کہ ہر انسان کے انفرادی سطح پر جو شخصیت ہے اس کے یہ دو رخ ہیں کچھ حالات و کیفیات اس پر وارد ہوتی ہیں ناگوار ہوں خوشگوار ہوں وہ آ رہی ہیں کسی ذریعے سے اسباب و وسائل کا کوئی طویل سلسلہ ہو بہرحال وہ چیز مجھ پر پہنچ گئی مجھ پر وارد ہو گئی کچھ چیزیں جو مجھ سے صادر ہو رہی ہیں یہی ہماری زندگی کے اور ہماری انفرادی شخصیت کے دو پہلو ہیں تمام آزا و جوارے سے کچھ نہ کچھ خارج ہو رہا ہے صادر ہو رہا ہے زبان سے میں بات کر رہا ہوں یہ میرے وجود کا سمجھ؟ یہ سمجھے نہ معلوم کتنا بڑا حصہ ہے میرے دماغ کا میرے ذہن کا کورٹیکس کا گری میٹر کا پھر یہ تمام کی تمام چیزیں یہ سارے مسلس جو بھی اس میں استعمال ہو رہے ہیں یہ زبان اور ہوٹوں کے اندر جو اللہ تعالی نے شفتین یہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے المنج اللہ عینین و لسانم و شفت یہ ساری قوتیں لگ رہی ہیں تب یہ وہ الفاظ ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں یہ کلام ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اصل تقاضا کیا ہے جو کچھ صادر ہو کسی بھی سلسلے اسباب سے ہو کر آ رہا ہو یہ سمجھو کہ من جانب اللہ ہے اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں جیسا کہ وضاحت سے میں کر چکا ہوں کہ کرنے والا ذمہ دار نہیں رہا جو درمیان میں ہے اگر وہ ظالم ہے اس کو ظلم کی سزا دی جائے گی لیکن یہ کہ تم یہ سمجھو کہ بغیر از دبت تم پر یہ شے وارد نہیں ہو سکتی تھی اسی طریقے سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو کوئی شے اس سے خارج نہ ہو اس سے مختلف نہ ہو بلکہ وہ سانچے میں ڈھلی ہوئی مجھے چونکہ وہ شعر بہت پسند ہے اسی لیے یہی انداز تعبیر میری زبان پر اکثر آتا ہے فانی کا ایک شعر ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح یہ اصل میں وہ جبریا کا, کا یوں سمجھئے کہ نقطہ نظر ہے جس کی ترجمانی بڑی خوبصورتی سے کی ہے اگرچہ ہم اس کو صد فیصد درست نہیں سمجھتے انسان میں اللہ تعالی نے ایک قدرت بھی رکھی ہے ایک اختیار بھی اسے دیا ہے اما شاکر و اما کپورا لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور بحث ہے نہ ہم ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی چاہیں ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو آپس بدنام کیا ایک نقطۂ نظر ہے ایک فلسفیانہ پورا مکتبہ فکر ہے پھر یہ کہ شاعرانہ انداز تعبیر ہے طوفانی تیرے عمل حبتن جب ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے اسی کو غنیبت سمجھو کہ تمہیں اختیار کا ایک احساس تو دیا ہے اللہ نے تمہارے خالق نے کہ تم محسوس کرتے ہو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یہ جو سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں بس یہاں پر یوں الفاظ رکھیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر سابر ہو جو بھی سابر جو عمل بھی ہو آنکھ سے ہو رہا ہو وہ زبان سے ہو رہا ہو وہ کانوں سے انسان کر رہا ہو ایک تو یہ کہ آواز آ گئی مجبوراً کہیں آپ جا رہے تھے کوئی آواز کانوں میں پڑ گئی ایک یہ کہ آپ کچھ شے سننے کی خود بل ارادہ کوشش کر رہے جن چیزوں جد کے اندر زمین و آسمان کا ہو جائے گا ایک یہ ہے کہ بلا ارادہ کہیں آنکھ پڑ گئی کہیں نگاہ پڑ گئی انسان کی اور ایک یہ ہے کہ آپ بال ارادہ کسی شے کو دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ارادہ جہاں بھی آپ کا وہ اختیار کا سانچا جو ہے موجود ہے اس میں سے